وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع لجيم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان خطوا نو یمر ابول محترم شامین دین نوجوان ساتھیو یہ قرآن پاک سورے نور کی ایک آیت میں نے تلاوت کی ہے جو آج خطبے کا موضوع ہے اسلام میں عفت اور پاک دامنی کا بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے انسان اپنے دامن کو پاک رکھے کس چیز سے پاک رکھے بد اخلاقی سے بد زبانی سے حرام چیزوں سے برائیوں اور منقرات سے اپنے آپ کو بالکل صاف ستھرا بنا رکھے عزفت اور پاک دامنی کی زندگی گزارے اور کوشش یہ کرے کہ کوئی انسان اس کو نشانہ نہ بنائے کہ تو مسلمان ہو کر کے یہ کرتا ہے داہی رکھ کر کے نماز پڑھ کر کے یہ کرتا ہے تیری نماز سے کیا فائدہ تو سود کھاتا ہے یعنی ہر اعتبار سے انسان پاک دامن ہو یہ اللہ تعالیٰ کی ہاں بڑا اونچا مقام و مرتبہ ہے اور یہی وہ چیز ہے جس کی دعا ادبیا علیہ مصراطن جس کی دعوت ابدیا علیہ مصطراطنام نے دیا ہے صحیح بخاری اور مسلم کی روایت آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اہل عرب کو اسلام کی دعوت دیا تو بنیادی دعوتوں میں پاک دامنی بھی تھی اسی لیے جب نبی علیہ صلاح نے ہجرت کے ساتویں سال اے اے روم کے بادشاہ ہیرکل کے پاس اپنا اسلامی دعوت نامہ بھیجا اپنا خط بھیجا اور خط میں اس کو اسلام کی دعوت دی اور اس رومی بادشاہ نے اس وقت شام کے اندر وہ موجود تھا آپ کا لے کر پا کر کے اعلان کروایا کہ اس وقت شام کے اندر مکے کا کوئی کافلہ موجود ہے چونکہ یہ نبی مکے میں پیدا ہوا مکے میں رہنے والا ہے اور مدینے میں آ کر کے آباد ہے مدینے والوں کی ساری لڑائی اہل مکہ سے ہے کفر و اسلام کی مکے اور مدینے کی لڑائی کا مطلب تھا کفر و اسلام کی لڑائی اس لیے اس نے ایران کروایا شام کے باغار میں کہ جاؤ ایران کرو کہ اگر کوئی مکے کا تجارتی قافلہ اس وقت یہاں موجود ہے تو ہمارے پاس اس کو برا کر کے لاؤ اتفاقر ایسا جس دن نبی رہیٰ شام کا دعوت نامہ رومی بادشاہ کے پاس پہنچا اس موقع پر بلکہ انہی ایام میں رو مکے کے بادشاہ اس وقت ابو سفیان کے ابھی ابو سفیان اسلام نہیں لائے تھے یہ اپنا بڑا تجارتی قاطلہ لے کر کے ملک شام اپنی تجارت کے لیے گئے ہوئے تھے روبی بادشاہ کے حکم سے اعلان کرنے والا ملک شام کے مارکیٹ میں اعلان کر رہا تھا کہ تم میں سے کوئی ایسا تجارتی قاقلہ ہے جو مکے سے آیا ہوا ہو مکے والوں نے اعلان کیا کہ ہاں ہم مکے سے آئے ہوئے ہیں سب کو پکڑا کاشت نے اور کہا تمام لوگوں کو نبی احترا شام کے پاس حاضر ہونا ہے اندر تمام لوگوں کو رومی بادشاہ ہیرک اس وقت کے اندر, آ, شام کے اندر اپنی نظر پوری کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں ان کے دربار میں حاضر ہونا ہے سارے کفار مکہ جن کے سردار اس وقت بادشاہ بھی تھے قوم کے کام قوم کے بادشاہ اور تجارتی کا کے امیر بھی تھے ابو سفیان اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ لائے گئے ابو سفیان کو کھڑا کیا گیا ان کے ساتھیوں کے ساتھ بادشاہ نے پوچھا کہ ذرا بتاؤ میں تم سے چند سوالات کروں گا ان کا صحیح صحیح جواب دینا اور لوگوں سے کہا کہ اگر یہ تمہارا بادشاہ غلط جواب دے چھوٹ بولے تو تم لوگ ہم کو بتانا مشکل یہ تھی کہ بادشاہ عربی نہیں جانتا تھا اور ابو سفیان عبرانی زبان نہیں جانتے تھے اس لیے بھی میں مترجم کی ضرورت پڑی بہرحال رومی بادشاہ نے ابو سفیان سے نبی علیہ صلاح کے متعلق بہت سارے سوالات کیے اس کا نثر کیا ہے اس بہت ساری چیزیں ابو سفیان کہتے دل چاہتا تھا کہ میں سب جھوٹ بولوں لیکن میں نے سوچا کہ میں قوم کا سردار ہوں اگر میں جھوٹ بولوں گا تو میری برادری کہا ہے کہتے قوم کی ریایت کے خاطر میں جھوٹ نہ بولا سچا سچا جواب دیتا گیا آخر میں رومی بادشاہ نے کہا ما امر اچھا بتاؤ سب تو اس جواب مل گیا ہمیں وہ جو تمہارے ہاں محمد نبی پیدا ہو تو تم کو کس چیز کا حکم دیتی کیا ان کی دعوت ہے اس وقت ابو سفیان نے کہا کہ یا امرونا تو نبی جو آئے ہیں پہلی دعوت ان کی یہ ہے کہ و ابود تمہارے باپ دادا جن کی پوجا کرتے ہیں ان کو چھوڑ دو صرف ایک اللہ کی عبادت کرو و مرونا بناط و صرف ول है? اور ہکم حکم دیتے ہیں وہ یہ امورا بسلاتی ویسلا و صدقی وفاطی و سلا پھر کہا کہ چار بڑی عظیم ترین باتوں کا حکم دیتا ہے وہ پھر اکلے نے پوچھا کیا؟, کیا دیتا ہے کہا نمبر ایک یہ امرونا وسلا ہمیں نماز پڑھنے کا حکم دیتا ہے کہ پانچ وقت نماز پڑھا کرو میرے بھائی پہلی بنیادی دعوت توحید کے بعد نماز ہے لیکن آج ہم مسلمان نماز سے اتنے دور ہو گئے کتنے بھائی ایسے ہو گے نوزب باللہ صرف جمعے کو مسجد میں نماز کے لیے آتے ہیں ہفتے بھر وہ نماز سے دور رہتے ہیں وہی یہود ان کا طریقہ یہودی ہفتے میں ایک دن اللہ کی عبادت کرتا ہے سنیچر کو ہفتے کو یہود ایک دن عبادت کرتا ہے اتوار کو سندے کو اور ہم مسلمانوں کو ایک بڑا طبقہ ان سے آگے نکل گئے وہ بھی ہفتے میں صرف جمعے کی عبادت یعنی اب لوگ وہ سوچتے ہیں تین دن عبادت کے ہی جمعہ ہم مسلمانوں کے لیے سنیچر جو ہے یہودیوں کے لیے اور اتوار جو ہے وہ عیسائیوں کے لیے یہ عبادت نہیں ہے پانچ چوبیس گھنٹے میں پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرو یہ توحید کے بعد سب سے پہلے دعوت تھی یہ امرونا اب وہ ہمیں نماز کا حکم دیتے ہیں نمبر دو وس کی وہ ہم کو حکم دیتے ہیں کہ ہمیشہ سچائی سے کام لو ہمیشہ سچ بولو کبھی جھوٹ کے قریب نہ جاؤ کسی کو نہ جھوٹا جو جھوٹ نہ خود جھوٹ بولو نمبر تین ول ہمارے جو نبی پیدا ہوئے ہیں ہمارے قوم میں وہ ہم کو تیسرا حکم یہ دیتے ہیں تیسری چیز کا کہ ہمیشہ اپنے دامن کو پاک رکھو اپنے گفتار کو جھوٹ اور کھیاڑت سے پاک رکھو اپنے دل کو پاک رکھو اپنے گفتار کردار چال چلن ہر قسم کی برائیوں اور منکرات سے اپنے آپ کو پاک رکھو جمبر چار ویلا سے رحیمی کا حکم دے دیتے ہیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک اچھا اچھا, اچھ اچھا سلوپ برتاؤ کیا جائے سلے رینی کیا جائے رشتہ داروں کے ساتھ ظلم زیادتی اور کتنے تعلق سے بچا جائے یہ حدیث میں نے آپ حضرات کو اس لیے سنانا بتانا یہ چاہتا تھا کہ اسلام کی بنیادی اور ابتدائی دعوتوں میں سے اور تعلیمات میں سے دوستو یہ تعلیم ہے کہ مسلمان اپنے دامن کو پاک رکھے جھوٹ سے حرام کاریوں سے لیبر کو چگلی سے ظلم و, و زیادتی سے منقرات اور اللہ کی لاپرمانی سے اپنے آپ کو پاک دامن رکھے اور یہی وہ چیز ہے صحیح مسلم کی روایت مطابق نبی علیہ السلام برابر دعا ماغا کرتے تھے اس دعا کو یاد کرو اور یہ دعا مانگنے کی کوشش کرو حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہسرا صاحب بڑی پابندی سے دعا کرتے تھے اللہ انی الوکل الہدا و توکا ول افاف و گنا اور یہ چاروں چیزیں انسان دو اللہ سے مانگ رہا ہے اگر چاروں چیزیں اس کو مل گئی دنیا آخر دونوں سبر جاتی ہے اللہ عمنی اصل وکل اللہ ہم آپ ہدا سے ہدایت مانگتے ہیں آئندہ کے بھی مرتے دم تک اللہ تعالی ہم کو ہدایت پر قائم رکھنا یہ پہلی دعا تھی نمبر یعنی اوتو کا اللہ ہم آپ سے تقوا مانگتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں تقوا بھر دے ہمیں مستقی پرہیزگار بنا دے نمبر تین ول اللہ ہمیں پاک دامنی عطا فرما ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی دے کہ کسی کو کرنے اور کسی کو اٹھانے کا موقع نہ ملے نمبر چار ولگنا اور اللہ تعالی مجھے بے نیازی نصیب فرما دوستو یہ چار چیزیں ہیں جس کی نبی الحفاظ صاحب بڑی کسرت سے دعا مانگا کرتے تھے اللہ وا گنا ان کو یاد کرو اور اس دعا کو یاد کرو اور برابر پڑھنے کی پا کرو اور دل لگا کر کے اللہ تعالیٰ سے چاروں چیزیں مانگو ہدایت پر موت آئے زندگی بھر ہدایت پر قائم رہے اللہ بے نیازی عطا فرمائے اور اسی طرح سے اللہ پاک دامنی عطا کرے اور پھر آخری چیز جو ہے انسان کو اللہ تعالیٰ تقویٰ عطا کرے میرے بھائیوں یہ اللہ رب العالمین کی بڑی نعمتوں میں سے یہ کتنی بڑی نعمت ہے سنر تنملی کی حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے جس میں نبی علیہ اللہ نے شاخ میرے امت کے رو علیہ اول الجنہ تمہیں معلوم ہے آج ہمارے رب نے ہم کو پورا جنت کا منظر دکھلایا ہے اور جنت کا منظر دکھلاتے ہی فرمایا اور استی نیت خلون الجنت ہمیں دکھلایا گیا وہ تین آدمی جو سب سے پہلے جنت میں داخل ہوگی سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے تین قسم کے لوگوں کا اللہ کا پورا مشاہدہ کروایا ہے وہ تین قسم کے لوگ کون ہیں نمبر ایک شہید ہو آپ نے فرمایا شہید پہلے نمبر پر پھر اور کون ہوگا پہلے نمبر پر وہ آفیز آپ سے سن. وہ منمیرا امتی وہ مسلمان جو پاک دامن رہتا ہے اور ہر وقت اپنے آپ کو پاک دامن بنانے کی کوشش کرتا ہے اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے میرے بھائی ہو پاک دامنی کتنی عفت عبت اور پاک دامنی کتنی بڑی نعمت ہے کہ آپ نے ساتھ روایا او رے دلیہ اوور سلاستی ابھی ابھی میرے رب نے ہم کو مشاہدہ کروایا کہ وہ تین آدمی جو سب سے پہلے جنت میں جائیں گے وہ پہلا انسان ہے شہید ہے اور دوسرا عفیف اور متعصب ہے یعنی پاگ دامن رہتا ہے اور آئندہ بھی پاگ دامن بننے کی کوشش کرتا رہتا ہے اور نمبر تین بڑی عجیب و غریب چیز ہم نے فرمایا وہ اب دن آسان عبادت اللہ آسانا حکم والی اور کما کارا رہ تیسرے تیسرا وہ انسان ہے جو سب سے پہلے جنت میں جائے گا کور وہ غلام ہے اللہ حمد. اسلام کا مقام اسلام کو ذرا دیکھو وہ کوئی نہ عالم ہے نہ فادل ہے نہ مولانا ہے نہ شیخ ہے نہ سعید ہے نہ مغل ہے کچھ نہیں عارف میں غلام ہے انسان کی غلامی کرنے والا ہے لیکن یہ غلام سب سے پہلے جنگت میں جائے گا میرے رب نے ہمیں مشاہدہ کرایا گن سنا اب تن احسن حق تب موادی وہ گناہ جو اپنے آکا پر آسنا عبادت اللہ ہی آقا کی خدمت کے بعد جو موقع ملتا ہے تو اچھی سے اچھی عبادت اللہ کی کرتا ہے اور عبادت سے باریک ہوتا ہے تو اپنے مولا کے بھی حق کو اچھی طرح سے ادا کرتا ہے قیادت نہیں کرتا بہت تعجب کی چیز ہی بہو گلاب لیکن اپنے عفت اور پاک دامنی اور اللہ اور آتا بحق ادا کرنے کی بنا پر اپنے نیک اعمال کی بنا پر اربوں حربوں آزاد لوگوں سے پہلے غلام سنت میں چلا چاہیے یہ صرف اس بات کی, کی گارنٹی ہے اور اس بات کا ثبوت ہے کہ اللہ رب العالمین کے ہاں اکرما اِنَّ کم اہ اِنَّ اکاسم ذات اور برادری کا معاملہ نہیں ہے امیر و غریب کا وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کس کے دل میں کتنا تقوی اور کتنا وہ دیندار ہے کتنی نیکیا ہے اس لیے میرے بھائیو اپنے آپ کو پاک دامن رکھنے کی کوشش کرو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے ساتھ رمایا سے مشال آپ نے ساتھ رمایا میں یج ما بین اللہ ہے بہن ارجلئی ہے اب منو جو انسان اپنی دو چیزوں کے پاک رکھنے کی گارنٹی ہم سے ہم کو دے اللہ کی قسم میں اسے جنت میں داخل کرنے کی گارنٹی دیتا ہوں صحابہ نے کہا یار سوراؤ کیا چیز ہے فرمایا دو چمڑوں کے درمیان رکھنے والی زبان کی ہے تو پاک رکھنے کی جو گارنٹی اور نمبر دو دونوں تاگوں کے درمیان رہنے والی شرمگان ان دونوں چیزوں کی جو گارنٹی دے کہ ہم ان دونوں کو پاک رکھیں گے حرام جگہوں میں ان کا استعمال لیں زبان اور شرمگا اتمنو الجنہ میں اسے چنڈک میں داخل کرنے کی گارنٹی دیتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو ہر اعتبار سے پاک دامن بنائے اور اللہ عبادی اص اروکل ہدا وسو کا ولافافلگینا کو یاد کرنے اور اس دعا پڑھنے کی توثیق نصیب فرمائے الحمد اللہ وقفا وسلام البادل حضرت عبد اللہ ابن امر ابن السردی اللہ تارا روایت کرتے ہیں عبد اللہ ابن عمر سے بھی صحابہ کرام کی ایک سے حدیث مروی ہے نبی رہی سراج نے ایک موقع پر ساتھ فرمایا یا عبد اللہ ارباؤن ادا کن نفی کا لا علیہ کا معا تھا کہ دنیا اے عبداللہ یاد رکھو چار نعمتیں اگر تمہیں دنیا میں مل گئی یا عبداللہ اربعون اذا ادا کن نفی خلا علی کا ما فا تک میرا دنیا اے عبداللہ چار علی شان نعمتیں ہیں جس شخص اگر یہ چاروں چیزیں تمہارے اندر آ گئی ان چاروں چیزوں کو اپنے اندر پیدا کر لیا تو مالا علیہ کا مافا تک میرا دنیا جس دنیا میں تمہیں کیا نہیں ملی ہے اس کی کوئی پرواہ نہ کرنا اور نمبر دو دوسرا معنی کیا ہے ارباک لفیقہ لا علیہ کا مافا تک ہے میرا دنیا یہ چار علیشان چیزیں ہیں اگر یہ چاروں چیزیں تمہارے اندر پیدا ہو گئی ہیں تو فلو علئی کا مافا تک ہے میرا دنیا جب وقت تیرا پورا ہو جائے گا اور ملک موت آئیں گے تو دنیا چوچنے کا کوئی غم تجھے نہیں رہ جائے گا جیسے کہ ہٹتا ہے سردی اللہ راہ کرتی ہے نبی اور اس نے ساتھ سروایا کہ نیک ایسے لوگ جب انتقال کرنے لگتے ہیں تو فرشتے کہتے ہیں کیا چاہتے ہو روح قبض کر لیا تو روح قبض کر لی فریشتے پوچھے کیا چاہتے ہیں نورجے وہ کہہ رہے دنیا تیری بیوی رو رہی تھی بچے آنسو بہار رہے تھے ماں باپ بے قرار اور تڑپ رہے تھے کیا چاہتا ہے تجھے دنیا کے اندر واپس پہنچا دیں وہ کہتا ہے نہیں نہی ہمیں موت کے بعد کا جو مزہ مل گیا ہے جلدی ہلے اور عالمین کے پاس پہنچاؤ اب دوبارہ دنیا میں جانے کا دل نہیں چاہے گا اللہ نے اللہ فرمایا ہر باؤ کن نفی کام کے میرا دنیا وہ چار چیزیں کیا ہیں اللہ تعالیٰ سے دبا کرو چاروں نصیب کر دے نمبر ایک شروع کو حدیث صدق و حدیث نمبر دو حفظ و امانت سن نمبر تین وہ عفت و تم سن اور نمبر چار و حسن و خلیق اور کما کارا رہا سم آنے فراہم چاروں چیزیں یہ ہیں نمبر ایک صدق و حدیث ان جس انسان کو سچ بولنے کی توفیق مل جائے جس انسان کو زمین میں سچائی نصیب ہو جائے بات کرے تو سچا ہو عمل کرے تو اپنے عمل میں سچا ہو اپنے گفتار میں سچا ہو اپنے کردار میں سچا ہو اپنے ماں باپ کے ساتھ سچا ہو اپنی بیوی بچوں کے ساتھ سچا ہو اپنے دوست احباب پڑوسیوں کے ساتھ سچا ہو سچائی بڑی عجیب و غریب چیز جی ہے نبی علیہ صاحب صاحب نے فرمایا علیکم کمبھ کے صحیح بخاری علیکم روای ارے کمبھر وجہ اے جگو تم سچ بولا کرو اپنے اندر سچائی پیدا کرو سچائی انسان کو ہزاروں نیکیوں کی طرف لے جاتی ہے اور انسان کی نیکیاں انسان کو جنت میں پہنچا دیتی ہے گویا کہ سچائی کا انجاب دخول جنت ہے نمبر دو جس شخص کو سچائی مل گئی سمجھو جنت نصیب ہو گئی نمبر دو آپ نے احساس میں وہ امانتی وہ امانت داری کی جس کو توفیق مل جائے اور امانت داری دو قسم کی ہے ایک امانت تو ہے جو اللہ اس کے رسول کی جانب سے یعنی دین کی ہر بات ہمارے اوپر کیا ہے ہمارے پاس امانت اور دوسری امانت ہے جو لوگوں کے ساتھ ہر قسم کی امانت داری امانت کے حفاظت کا موقع مل جائے امانت دار اللہ بنا دے دعا کرو سب امانت دار بن جائیں ورنہ یہی ممبر ہے نبی رسا تم خطبہ دے رہے ہیں اللہ سن لو لا ملا امانت ولادین جو امانت دار نہ ہو اس کا ایمان اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے ولادین دلا اور جو وعدے کو پورا نہ کرتا ہو اس کا اسلام اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی قیمت نہیں رکھتا نمبر تین آمر شاہ سرمایا اس فت متی جس کو اللہ تعالی کھانے پینے میں پاک دامن بنا دی حرامخوری سے اللہ تعالیٰ بچا کر کے اسے پاک دامنی نے سیل کر دی پاک دامن ہونا انسان کا رشک اگر حرام ہے رشک کے معامل اسکرین سے کمانے میں رسک کھلانے اور کھانے میں اگر انسان کا دامن پاک ہے اس کا رزق پاک ہے اس کی نماز قبول اس کا حج قبول اس کی عبادت قبول اس کے ساری نیکیاں قبول اور جب رب سے دعا مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ دعا کو بھی قبول کر لیتا ہے اور اگر حرام کا ہے تو ساری عبادت ساری دعائیں مردود نمبر چار عارف حسن و اللہ تعالیٰ جس کو اچھے اخلاق نصیب کر دی اچھے اخلاق عارف میں مامن شعین یوگو پی بیانو یومل کی آمد من خل کیسن اے لوگوں جس کو اچھے اخلاق مل جائے تمہیں معلوم ہے کہ مت کے دن بندے کے حاج روزے نماز جکات تراوتیں قرآن ساری چیزیں جب نیکیوں میں تولی جانے کے لیے رکھی جائے گی تو آپ نے ساتھ نمایا نیکیوں کے پلرے میں سب سے ابدنی نیکی جو ہوگی انسان کے اچھے اخلاق ہوں گے اچھے اخلاق سے زیادہ ابدنی کوئی نیکی نہیں ہوگی آج فرمایا اے عبداللہ اپنے اندر یہ چاروں چیزیں پیدا کرو اگر یہ چاروں چیزیں تمہیں نصیب ہو گئیں فلاں کے معافات کے میرا دنیا تو دنیا سے جانے لگے گا تو دنیا کی کوئی پرواز تجھے نہیں رہ جائے گی اللہ تعالیٰ سب کو عمل کی تصویر سے فرمائے محب و متبع سنت بنائے سب کو پاک دامنی اطا فرمائے ان ہر جو بیمار ہو کلی الٹا فرما جو مقروب ہے ان کے قرض کو ادا کرا دی بڑے خان ہاتھ بھائیوں کی پریشانیوں کو دور کر دی مسلمان مظلوم بھائی جہاں ہے اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی مدد فرما دانوں کے ظلم سے انہیں اللہ تعالیٰ محفوظ کر لے ان ہم جس ملک میں رہتے ہیں وہ اس ملک کو ام و امان کا گہوارا بنا دے وہاں سے ذمہ جی داروں کو اللہ تعالیٰ نیک امار کی توفیق رسیح فرما رئیس دولہ کو عمر امان اور صحت و رافیت کے ساتھ اچھے کام کی توفیق رسیف فرما اور ہر گلت کام سے اللہ تعالیٰ پکڑ لے اور جس شہر میں رہتے ہیں اس شہر کے حاکم شاہ شخصان حفیظ اللہ, اللہ تعالیٰ ان کو امر امان اور آفیت اور صحت عطا فرما اور ہر اچھے کام کی توفیق دے اور ہر برائی سے محفوظ رکھا ہر محبوب رکھ لے ہر بناؤ و آفتوں سے اللہ تعالیٰ انہیں محفوظ کر دے اس کے علاوہ بھی دنیا کے ہر ملک کو اللہ تعالیٰ امن و امان کا گہوارا بنا دے خوریزی جی ختمگارک فتن فساد او غيروك السادسة اللہ تعالی هماره تمام مسلم مالکو محفوظ کرده اللهم اقر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات عباد الله رحمكم الله ان الله امر بالعدل والحسان و ایتاء ذو القربى و ينهار الفاشاء والمنكر والفجر يعدكم لعلكم تذكرون واذكروا الله لذكركم ودعوه يستجب لكم واذكروا الله تعالى اكبر bar